روزے سے جہاں ہم ایک روحانی فائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح ہم جسمانی فائدہ بھی اس سے حاصل کرتے ہیں جو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے خوراک میں امبیلنس متوازن نہ رکھنے کی وجہ سے نقصان کا سبب بنا لیتے ہیں جبکہ ہم اس کو اگر خوراک کو مناسب رکھیں گے تو یہی روزہ ہمارے لیے بے شمار فائدے لے کر آتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی جنرل روٹین میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی اگر ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے بائیک ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ہوتی ہے اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے اوور آلنگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے میکینک سے پاس جاتے ہیں کہ اس کے سارے سسٹم جو ہے نا آپ اوور آل کر دیں ٹھیک کر دیں تو یہ روزہ ایک طرح سے ایک ماہ کی ہماری باڈی کی اوور آلنگ کرتا ہے جسم کو جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں اس کی سسٹم جو ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ لوڈ کم پڑتا ہے تو اس کے جو کام کرنے کا لوڈ کم ہونے کی وجہ سے جو ایکسٹرا کام اس کو کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا مختلف آرگن سے تو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو اوٹو فیجی بولتے ہیں بیسکلی فیجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے سال جو خلیے جسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں کرتے کرتے ان میں کچھ گندگی بیٹھ جاتی ہے جراثیم پہ ہو جاتے ہیں جب ایک ماہ کا روزے کی حالت کے اندر وقت گزرتا ہے تو ان خلیوں کو ٹائم مل جاتا ہے ریپیئر ہونے کا देख اس देख پورے پروسیس کو آٹوفیجی بولتے ہیں اس میں ہوتا ہے وہ خراب چیزیں جو خلیوں میں آ چکی ہیں وہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ اس میں کہ وہ خلیے اور مزید کام کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے وہ اب جسے ایک خلی ہے وہ ایک سال گیارہ ماہ سے کم و بیش کام اگر وہ کر رہا ہے ایک ماں کا اس کو آپ ریسٹ دیتے ہیں وہ آٹو قدرت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی سیل کے اندر صلاحیت ہے کہ اپنے آپ کو خود ریپیئر کر لے جو خرابیاں آ ہیں وہ خود ہی اپنے اپنے اندر سے نکال لیتا ہے یہی خالی اگر دماغ میں ہوا تو دماغ کے اندر اگر کسی کو بیماری ہوئی الزائم وجہ سے عموماً اولڈ ایج کے اندر بیماری ہوتی ہے اس میں بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیشنٹ یہ ریسرچ میرے جو نظر, نظر سے گزری تھی اس میں لکھا ہوا تھا وہ پیشنٹ جو اولڈ ایج ہیں الزائمر ڈائگنوزڈ ہیں وہ اگر روزہ رکھیں تو ان کا جو ہیلنگ پروسیس ہے دماغ کا وہ امپروو ہو جائے گا دس میں سے نو پیشنٹ پوزیٹیو ریسپانس کر رہے ہیں یعنی یہ یادداشت امپروو ہو رہی ہے ہیلنگ پروسیس سے کیا مراد ہے ہیلنگ پروسیس سے یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں ڈی جنریٹو ڈسارڈر مطلب اس کو دوبارہ شیپ کرنا دوبارہ بنانا جو ان کو نیورون بولتے ہیں نیورون ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ دوبارہ بن نہیں پاتا لیکن کچھ صورتوں میں وہ بن بھی جاتا ہے اگر ہم ایک ماہ کا انشاءاللہ شاء اللہ روزہ رکھ کے اس کو گیپ دیں گے تو اس کے ری جنریشن کا جو پروسیس ہے وہ بڑھ جائے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں یہ کتنی بڑی کروڑ و رحمت ہے کہ انسان کے جسم میں سائنس آج میڈیکل اور آج جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ یوں کرتا رہے لیکن یہ اوٹ اوٹو تو نہیں ہے نا کسی نے یہ بنایا ہے کسی نے اس کے اندر یہ طاقت و صلاحیت دی ہے وہی خدا ہے یہ ہمارا رب کریم ہے یہ دیکھیے کہ یہ روزے کے اندر بھی کتنی اللہ تعالی نے یہ برکت دی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریلیکس دے دیتے ہیں ایزی کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اوٹو جنریٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو خود بخود بنانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کا تعلق صرف رمضان کے روزے سے تو نہیں ہے نا اب مثال کے طور پر اگر ہم غور کریں تو ذوالحزت الحرام کے جو روزے آتے ہیں مسلسل جی فضائل جو لکھے ہوئے جی ہیں کیونکہ جی رامض... رمضان المبارک جی کے روزوں کے علاوہ نوافل جیسے شابان اور کے روزے ہیں اسی طرح رجب المرجب کے روزے ہیں تو یہ روزے رکھنے سے جو ہم بھوکے پیاسے جو رہتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے جو دیگر جو عزائے بدن ہیں ان کو اس میں آسانی رہتی ہے تو اگر پورا سال آدمی کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کی بھی عادت رکھے جی اور جی پھر جی فض جی روزے تو اسے پورے رکھنے رکھنے تو شاید اور مزید صحت بھی نصیب ہو اس میں ایک بات یہ کرتا چلیں کہ ایک سٹڈی ہماری نظر سے گزری تھی جس کے اندر ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے وہاں پہ سٹڈی کی گئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بلکہ کچھ پیشنٹس کو ایسا رکھا گیا تھا جن کو فاسٹنگ پہ رکھا گیا تھا کسی کو دو دن ہفتے میں فاسٹنگ پہ رکھا گیا تھا روزے سے رکھا گیا تھا کسی کو ایک ہفتے میں ایک دن کسی کو پورا ہفتہ رکھا گیا تھا تو ان میں جو انہوں نے ایک اسٹڈی لی کہ ان کے جو بھی معاملات تھے پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک بہتر ہو گئے ان میں ایکٹیونیس بڑھ گئی تھی ان کے اندر جو اگر ان کو کوئی کسی کو میدے کی تکلیف تھی تو وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی تھی ایون ڈائبٹک پیشنٹس کو بھی انہوں نے بتایا کہ ایسا سسٹم ہوا تھا کہ ان کی شوگر لیول بھی جو ہے کم و بیش نارمل قریب قریب پہنچ گئی تھی تو یہ روزہ آپ نے صحیح فرمایا رمضان میں ہی نہیں ہے روزہ اگر آپ ایک ترکیب سے رکھیں ہفتہ وار ایک روزہ رکھیں مہینے میں ایک روزہ پیر شریف کا روزہ بالکل دعوت اسلامی کا مدنی نام بھی ہے جی تو پی شریف کا روزہ رکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کی ایک طرح سے ہفتہ وار ہی اوور آلنگ پوری باڈی کی ہو جاتی ہے نہ کہ سال میں ایک دفعہ ہوگی تو کر لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن عممی طور پہ ذہن اس طرح کا بن نہیں پاتا ہے کہ نفلی روزے کی طرف انسان چلے جائے لیکن ان کا بنانا چاہیے اس سے جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے